بھائی جیسا ظرف ہوتا ہے ویسا ہی مضروف ہوتا ہے اور جیسا مضروف ہوتا ہے ویسا ہی ظرف ہوتا ہے یہ فارمولا کبھی نہیں ٹوٹتا کہیں نہیں ٹوٹتا جیسا ظرف ہوتا ہے ویسا مضروف پاکیزہ ظرف ہوگا تو پاکیزہ مضروف ناپاک سرف ہوگا تو ناپاک مضروف ہوگا اپنے اپنے نفس کو اور اپنے ذہن کو اور اپنے خیال کو اسی بنیاد پر پرکھئے کسی وائس کی ضرورت نہیں ہے کسی صوفی کی ضرورت نہیں ہے کسی فقیر کی ضرورت نہیں ہے کسی مشتد کی ضرورت نہیں ہے کسی معلم اخلاق کی ضرورت نہیں ہے دیکھیے دل میں پاک خیالات آتے ہیں یا ناپاک ہے تو شکر کا سجدہ کیجئے پروردگار میرا نفس پاک ہے اگر ناپاک خیالات آتے ہیں اوہام اور وسوسے آتے ہیں توبہ کیجئے استغفار کیجئے استعادہ کیجئے پناہ لیجئے خدا کی پروردگار اس نفس ناپاک سے, سے پناہ مانتا ہوں تیری پاکی زبارگاہ میں کو یہ بھی عرض کر دوں پاک اور ناپاک کا معیار سمجھا دوں اگر دل میں محمد اور آل محمد کی محبت آئے سمجھئے نفس پاک ہے اگر یزید سے ہمدردی محسوس ہو سمجھ لیجئے نفس ناپاک ہے